fu آئے گا جہاں میں تجھ سا کویا دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جرید دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جری head up. تیری اے گل چیدہ سے بیاں ہوں تری او سار سے ہمیں دپ <تصف> خوش آدم سمجھ لی ہے بے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے عشق احمد چاہیے زندگی ارمان جینا چہیے ایسا مرنا ناچ اور ایسا جینا ن تیری چاہت میں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 کو امبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے موش کو امبر کیا مجھ کخ سار محمد کا پسی چاہیے مجھ قرخ سارے محمد کا پسینا چاہیے, مجھ کو رخ سارے محمد کا پسینا چاہیے خود چاہیے خب مدینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چار ذات کی تبلیغ سارا پا تم ہو جس کے ہر دہر ہے تو ہی دریا تم ہو جس کے ہر لہر ہے عرضو رسولوں کی تمنا تم ہو جس کے ہر لہر ہے ایک ایک لہجہ تم ہو حکی آب ہو اللہ کا لہجہ تم ہو جس کی ہر لہر ہے کوئی سانی ہے تمہارا نہ خدا کا ہے شری کوئی سا خدا بندو میں تو یکتا تم ہو جیسے یکتا ہے خدا بندو میں تو یکتا تم ہو وحت زبلی گے سرپا تم ہو جس کی ہر لہر ہے تو ہی دو دریا تم ہو دونوں میں چلام ڈاکٹر صاحب چلا آپ ادھر بیٹھتے ہیں یہیں بیٹھتے صلی اللہ علیہ, وسلم علی اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحزود میں لکھا ہے کہ ابراہیم فاس رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں سفر کر رہے تھے اور خانہ بدوشوں بدروں کی بستی پر ان کا گزر ہوا خیموں کی بستی بستیوں میں طریقہ ہوتا تھا کہ درمیان میں گول خیمہ سردار کا اور باقی چاروں طرف اور لوگوں کا خیمہ وہیں پر وقت ان کا آگیا تو وہ درمیانی خیمے سردار کے خیمے کی طرف گئے کسی کا مہمان ہونا ہے مسلمان ہوٹلوں کا دفاع نہیں مہمان کھانے پر لوگ خوش ہوں جی برکت آ گئی جی کھائے سبحان اللہ دو تھے وہاں پر گئے تو سردار نے ان کو استقبال کیا تو دیکھا کہ دھوپ پر سردار نے غلام کو باندھ کر دھوپ پر پھینکا ہوا تو سردار کھانا لے کر آیا تو میں کھانا نہیں کھاتا تو عربوں میں بہت بری بات ہے کہ مہمان کھانا نے کھائے وجہ ہے جی تو انہوں نے سرب شیخ نے کہا بدو نے کہ میرے سردار آپ کھانا ہمارا کھائیں آپ جو مطالبہ کریں گے جو مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے کھانا تمہارا کھائیں تو انہوں نے کہا مطالبہ کہ کیا مانگتا انہوں نے کہا کہ یہ دھوپ میں تم نے آدمی باندھ کر اس کو آزاد کر دا. تو کب میں کھانا کھاؤں انہوں نے کہا پہلے آپ سے تو, تو صحیح اس نے کیا گناہ کیا ہے کیا غلطی کی ہے پھر آپ جائے تو اس کی معافی کا کہیں میں ہیں آپ بتائیں اس نے کیا غلطی کی ہے تو نے کہا یہ میرا غلام ہے کو میں نے فلاں علاقے میں گندم لانے کے لیے بھیجا جتنے اس کو دیئے تھے اس کے ان پر دگنا بوجھ ڈالا نے دس منگوڑا ساتھ اس نے بیس منگ ڈالا اور اگر وہ چار دن میں یہاں پہنچنے کا سفر تھا تو دو دن میں آیا اور یہ ہودی خان ہے ہدی جو ہے کہ اربوں کا نغمہ ہے تو اس کو اونٹ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس کا جو سر ہے وہ قدم کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے توی خان کی مہارت ہوتی ہے اودی خان کی تال کو سر کو جتنا وہ تیز کرتا ہے چونڈ کے قدم تیز ہوتے جاتے ہیں اونٹوں کو پتہ نہیں چلتا ہے تو کہتے ہیں دگنا بہت الگ ہوا تھا اور اس سے ایسی ہودی پڑی جو چار دن کا فاصلہ اونٹوں سے دو دن میں تح کروایا اس لیکن جب کو یہاں بہتارا گیا تو وہ سارو اونٹ جو ہے وہ کنارے پر جاتا تھا اور مرتا تھا کنارے پر جاتا جان دے دی. تو جمع کرنا پڑا کہ جس اس نے میرے نقصان کیا ہوا ہے اس لیے باندھ کا دھوپ پر ڈالا نے کہا کہ آپ ایسے مزود آدمی ہیں کہ آپ کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے لیکن میں اس کا عملی تجربہ دیکھنا چاہتا ہوں کہا چلے آئے جی. تو غلام کو لے کر گیا پانی کا جو چشمہ تھا اس کے کنارے گئے تو ایک آدمی اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لایا تو اس نے گھر کے اونٹ کتنے دن کے پیاسے ہیں کہا تین دن کے پیاسے ہیں چلو پانی پلاؤ ان کو پانی پر لے گیا تو اس نے کہا دکھا پڑو اسے جو پڑی تو اونٹ پانی کو بھول گئے بس کان لگا کر کھڑے ہو تو اس نے جب اپنے خاص سر پر اس کو لا جا پہنچایا پڑا مولانداد رحمان صاحب ہزاروی والے اور مختار الدین صاحب کربو والے انہوں نے یہاں اجتماع کیا امداد العلوم ان کا اجتماع تھا تو ہمیں کوئی اطلاع بھی اتنی نہیں تھی اور جانا بھی نہیں ہو سکا لیکن ہماری مجبوری جس طرح ان کی دعا تھی تو مجھے کسی آدمی کے ساتھ کوئی کام دے شاید مل جس میں جانا پڑا وہاں پر کام جب وہاں پر گئے تو لشمندیوں کی ایک گدید ہوتی ہے چورا شریف میں تو ان کو بھی بسر صاحب نے بلایا ہوا تھا ان کی چاہت تھی کہ یہ اے لحاظ کی گدی گزری ہوئی ہے اور یہ ان کا نسبند ہیں تو ہمارے لوگ ان کو اٹھانا چاہیے یہاں پر تو ان کو بھی بلایا ہوا تھا تو ان کے ساتھ نا خان آیا ہوا تھا اور اس نے ناد پڑی کوئی سلیقہ یا بندگی, بندگی ہے میری بندگی ہے مجھ کو کیسے कैसे کر خاموش ہو گیا جی وہ لگ چھ آپ گا ہمارا دل کمزور نرم ہوتا ہے برداشت نہیں ہو سکتی ہے ایسا اچھا جانتے ہیں برا جانتے ہیں کہ آج نہ بیٹھا آشنا بیٹھا ہو یا ہم کو مطلب اپنے سوز ہے ہماری سے بہت بعد میں چورا شریف والے ملے گی تو ہمارا اور سوگا دوست میں ہاتھ ہم آپ کو ہم آپ کو بنائے گی تو میرے گھر جان پر ہماری بنے اور گرم ہو چیز <laughs> ایسا کہتے ہے کہ جان تو ہری جا رہی میں اور <laughs> <laughs> جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حسان بن و اور جنوں میں اشار پڑھو اور ستائی روح القدس کرتے ہیں کہ ان کے اشار جو ہے کُار کے لیے تیر ہوتے ہیں شراغدین شاہ صاحب ہے پنڈی والے یہ ان کا کسی پڑا کرتا ہے ان کا جو کسی کیسا ہے جی تو تخلق و بات شاہ ایسا ہے وہ پڑتا ہے بازو پڑھتا ہے شرابدین شاہ صاحب واپس ان کے آدمی کا ہوتے ہیں ایک دفعہ یہاں یہ عموماً تو سرکاری حکومتیں جو ہیں تو وہ سرکاری بولیاں کو کرتی ہیں کچھ پہلے لوگ آتے ہیں وہ آ جاتے ہیں حکومت کا کھانا پوری جاتی ہے مولویوں کو آئے تھے انہوں نے تعائد کر لی تھی سرکاری افسروں کو پتا ہوتا ہے ابزلے میں ہوتے ہیں ان کا نام لکھا ہوا تھا ان کی لسٹ میں موقع پر ان کو بلائیں گے پیسے میں سے دے دیں گے سارے فائدہ دیکھا یہ جو اس کی ہے باقی کہا ان کو بلاو یا تمہارا مزید وزارت کے دوران تو ان کا تعلق پھرے سب پر تو آنے پر کر لیا افغانی صاحب کو بھی راضی کر لیا ہمارے مولانا صاحب بھی کسی بھی لے گئے ہم لوگ گئے وہاں سامعین میں بیٹھے تھے. وہاں بردا پڑا ہوگا کبھی کبھی ہم ہو نے کبھی مدد کرنا پھر جا کے بیٹھا ہوئے کہ کوئی بیٹھا ہوئے اپنے کام کرے گے آپ کو مطلب اپنے, اپنے سو سال سے کوئی آج نہ بیٹھا ہو یا نہ آج نہ آپ کو مطلب اپنے, اپنے سو سال سے پڑھا نا کہ یہ سزا میں نہیں کسی جب بردہ فصل میں محمد ان سید الکون نواز تک لے محمد ان سید القنس تک وہ پیارا امید ہے اس کی شفاعت ہاں جی کل مل حوالے مختلف کیا بتاؤ میں ہر مصیبت اور غم کے بعد دیکھو بخت حمی سے مانا جائے سارے تکالیف میں کل ملوالے ہولوں کی صاف کلو ہولوں سارے ہولوں کے احوال میں سے جو ہوش میں ان کی حفاظت جو ہے وہ پڑھا تھا مجلس میں بس کا کام ہو گیا پہلے ندیم صاحب نے ایک بار پڑھا تو اللہ کی شان کا ایسا سگنل ہوا اسی میں سے زندگی بدلی آج صاحب آپ کا جو کام ہم نے سگنل کر دیا یہ ہماری جان میں طاقت تھی باقی اللہ تعالیٰ پر کسی کا وہ نہیں ہے اللہ قادر ہے اور ہم سب کے ان کے آگے آ جا سر چالا کی قدرت کو بھی نہیں کر سکتا باقی ہمارے اتنا غور سما لگا دیا سبحان اللہ جی تو اللہ سو بارہ نے آواز میں تاثیر رکھیے جی اقبال کا اقبال کی نظر ہے نا سرخ و قبود بدلیاں چھوڑ گیا صبح یہ عزل کی ہے چھوڑ گیا اس پر, اس پر لکھا, پر پر لکھا. ہے جو بحرواں راگ وہ ہوتا ہے اگر خانگی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح کی نماز پڑھائی تو مستیا خان موسیقار گزرا وہاں سے نا اس میں پیچھے نماز پڑھی ہے گزرا تو اس نے کہا کہ حضرت آب کی تلاوت ہے میں راگ کا رس تھا یہ میں راگ کیا ہوتا ہے نے کہا کہ صبح کے وقت ہم اسی جو راگ پہلاتے ہیں وہ بہرواں ہوتا ہے اس بارش میں بارش والا جائے تو اس کو کہتے ہیں بلہار کہتے ہیں نے کہا تو اللہ کی شان کے کیا راگ اور کیا سر کیا جو رہن اور خوش نمائی نپاس میں ایک کہاں تو اس میں لکھا ہے کہ کل میکراج ہے وہ راج سما سے ہی جانگتا ہے بیدار ہوتا ہے سماج ڈھول بازی والا نہیں لوگوں نے لکھ یا مسیحی کو لکھ دیا وہ الگ کشان کے عام جب اشار پڑے جاتے ہیں بغیر ترنم کے تو بعض حضرات کا یہ حالت ہے کہ اس کو اس کی برداشت نہیں ہوتی ہے. تو صبح کے وقت میں بیٹھا ہوا تھا تو برخودار آیا شہر پڑا تو میں آپ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہم تو ہم سے برداشت نہیں ہیں یہ آواز نہیں برداشت ہوتی ہے تو آواز سے جان نکلنے کے حالات ہوتے ہیں وہ دس شادیوں کا مزہ کہاں سے جو حضرات ہے چشت کو اس حال میں ہوتا ہے اس بات کو سوچے کہ آج کے گئے دور میں جی یہ کیا آرزو آرزو آدمی خان نے تمہاری کی ہے کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تمہار آج کے دور میں انسان کی بال خال ہڈی گوشت پاش سارا جو ہے تو بس ہو جاتا ہے تص کرے جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ منہ میں بارش کی اجازت کے لیے گئے ہم نے مر تو کو کالے کپڑوں والا بلندایا کرتے ہیں کبھی کبھی مجھے دیکھا کہا گزرتی ہم دیکھ لیں گے ہماری بس یہی شکر اللہ کا سبق کو اٹھایا کہہروں جی. آنے والے لوگوں کو کہا میں تو آدمی آ گیا کہ یہاں بیٹھ کے دیکھ لیا وہاں کوئی پہچانتا تھا اس نے کہا سے کہ بار کی اس طرف سے لے جاؤ سیار جو وہاں جو قریب کیا بار سے دور بیٹھا او بار سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا عشق بن یہ ادب نہیں آتا کہتا ہے کہ ہم جو جل کر غبار ہوئے اس غبار کو جو اب نے اڑایا تو غبار جو آگے بڑا تو بھی اس سے دور بیٹھا ہم کیسے یہاں تک پہنچ سکیں گے میں بلانا صاحب سے سنایا کرتے تھے کہ ادب سے دیکھ لیں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 اور بن جائیں گے تصویریں جو ہے ہوں. تاب نظارہ, نہیں تاب نظارہ نہیں تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھ دی اور بن جائیں گے تصویریں جو ہے ہوں. اس وقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق عمر فاروق ضلع کی اور ایسے کرنے رحمتہ اللہ سے ملاقات ہوئی ہے تو ان سے پوچھا کہ آپ حضر خدمت کیوں نہیں ہوئے تھے تم نے کہا حضر صلی اللہ مبارک سے بتا دیں ویسے کمی رحمتہ اللہ تو نے فاروق اللہ نے مبارک تفصیل سے نہ بتا سکے پھر ویسے کمی رحمتہ اللہ نے بتایا تو نے پورا تفصیل سے بتا دی کبھی ملاقات نہیں کبھی دیکھا نہیں لیکن دل کی آنکھ جب سے تمہیں دیکھا ہے جب سے تمہیں پایا ہے کچھ ہوش نہیں مجھ کو ایک نشا سا چھایا ہے کچھ ہوش نہیں مجھ کو نشا سا چھایا آپ بولے فاروقاد نہ کیوں کلیا نا بیان کر سکے کیونکہ دن داد تھا آ جب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 ہی نہیں سکتے اس لیے آج کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب چھوٹے بچے جو صاحب ساتھ تھے لیکن سیون میں چھوٹے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اکابل صاحبہ آپ کا نہیں بیان کر سکتے تھے باقی لوگوں نے بیان کیا ہند ہے ہند بن نبی رضی اللہ رضا ہے اور اضول المجموعہ میں حلیہ انہیں سے بیان کرنا کی روایتیں آئی ہوئی <عصح> <عصح> <عصح> خدے میں دکھا ہے کہ آہ. ان کو ڈھونڈنے کے لیے جب گئے اب ایسے کبھی رحمت اللہ لے کو تو اس بستی میں گئے بسی میں لوگوں سے پوچھا, پوچھا, پوچھا کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ فلاں میں رہتا ہے تو کہا کہ ہاں چلے ان کا پوچھتے ہوں ملے تو جو لیا حضور صدر بتایا تھا کہ اس جانتے تھے کہ صبح کی نماز سے پہلے نکل کر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 جس سے لوگ نہیں پہچانتے تو سارا اولیا جب میں موجود تھا تو ہم نے فاروق اللہ دل نے کہا کہ آپ کے لیے پیغام ہے تم نے کہا بھائی ہو سکتا ہے کہ اور اویس ہو آپ ڈھونڈ جا کر کہا نہیں آتی کپڑے دیے تھے وہ دیے انہوں نے کہا تھا کہ ان سے دعا کروانا کیونکہ ان کی دعا سے توازن تو قبیلۂ حوازن کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت میں سے لوگوں کی مقفرت ہوتی <tell> تو خیر وہ موے بارے کی ضرورت کے لیے گئے لے گئے بات نہیں شروع کی ناشنا بیٹھا ہو یا ناشنا ہم کو مطلب اپنے سود ساتھائی سال کے ساتھ زیادہ بڑے خوشی چیز میں ناد پڑا کرتا تھا ہمارا شاہ صاحب آیا کرتا تھا اس میں ایک نا تھی دوارا کونا بولو گے پڑتا تھا وہ ہم نے کر کے رکھی تھی لیکن وہ ہمارا تھا بے چارے ساگر صاحب کو ساتھ لے کر جائیں نا اس کے پاس دیور کے پاس کافی ریکارڈ ہے ہمارا موجود ہوگا اگر وہ ہو تو اپنی سیڑھی پر چڑھا دیں ٹھیک ہے نا اس میں کافی وہ ایجاد بھٹی کی پڑی ہوئی ناتے ہیں اور یہ نیا وشیا صاحب کی جو پڑی ہوئی ہے باقی اس کا تو جواب نہیں دیا اس نے کہا کو نام شونا پوری تعلقہ شو کا پوری تعلقہ ش... اسنے... اور پھر آدمی بھی چونکہ بہت بڑا خان تھا نہیں ڈائریکٹر تھا ادارہ تعلیم ترکیب کا اور بہت بڑا خان تھا تو پڑھتا تھا ایک ہی سے ایک وہ تھا اور جو بھی صاحب کی نات نا کو مسالو کچھ اور ارمان سے جلبر بلے گی کرتا تھا آه آه آه جو بہت مشروم یادے گی دل برب جلبر یہ تین اس نے پڑی بہت الگ تو پیدا ہو جائے تو آپ کا بڑا نام ہوگا نہیں نہیں جی ختم پڑے گا دعا کریں جی باتیں ہماری ختم نہیں ہوتی دس بارسی پڑیں گے